بسم وحمۃ الرحمن ورحمت اللہ و رحمۃ <وبرکاتہ> السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمباشہر صبر تمام سامعین برادر نگرام سب کو سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے در جو ہے کتاب دعوت شریف میں سے نمبر تین سات سو چودہ ہے اور سات سو چودہ دعوت شریف کے شروع سے ابھی تک دروش کے درست کی تعداد تھے تین سو چھپن اوراد ہتھیا کی اوراد ہتھیے میں ہم لوگ اسمال حسنیہ کی شرح میں ہیں اس مقدس نمبر چوبیس اور پچیس یا خافذ یا رافیو ان دو کے اسمال حسنہ کے حوالے سے ہمارے تین دعوی سے گفتگو تھے ایک تو ان کا لغوی اور معنی اور توضیحات جو علماء اسلام نے کی ہیں دوسرا قرآن پاک میں یہ اسما <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> <تصح> آیا نہیں آیا کن سڑکوں میں آیا یہ دو بحث ہو گیا ابھی تیسرا بحث جو ہے الحافظ والرافع کے فیوز و برکات ان دو اصب الحوسنہ کے فیوز و برکات کے سے جو ہے ایک دو دراز صاحب لوگوں تک پہنچا دوں گا پہلے الخافظ جو ہے جل جلالوں کے فیوض و برکات ہے اس کے بعد جو ہے الرافع کے انشاءاللہ شاء بیان کریں گے تو اس مقدس کے بارے میں پھیلن ہوتا ہے یہ فرماتے آسمائے باری تعلیٰ میں یہ سم جمالی ہے جمالی صفات کی فرم فرماتے ہیں اور اس کے عدد جو ہے ایک ہزار ہے چودہ اکاسی یعنی اب جد کبیر کے لحاظ سے اس کے یہ عدد بنتی ہے ہیں فرماتے ہیں حضرت محدث عبدالحق دہلوی کا اشاع ہے جو کوئی تین روزے رکھے تین روزے رکھے اور چوتھے روز اس اسم کو ستر بار ایک ہی مجلس میں پڑھے اسے دشمن پر فتح ہوگی یہ اس اسم مقدس کی صفا بیان کیا ہیں ہاں جی جو تین دن جو ہے روزہ رکھے یہاں فرماتے ہیں ہاں جی اور جو تین دن روزہ رکھے اور چوتھے روز جو ہے اس اسم کو ستر بار ایک ہی مجلس میں پڑھیں اور اللہ کے حضور میں دعا کریں کہ دشمن پر آپ کو فتح ہو غلبہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دشمن پر فتح ہوگی اسے فتح دے گا یہ جو صفا یہ جو ہی سنتے جو خصوصیت و برکت کی کتاب شرح ہے اوراد فتح کی طالف منصور صابری صاحب علیہ سنت کے المامِ عن اوراد فتح کی شرح لکھی ہوئی ہے اس کے سفر نمبر ایک سو چار پہ ہیں دوسرا جو ہے جو اس اسم کی حوش برکات میں سے فرماتے ہیں جو کوئی تین روز روزہ رکھے اور چوتھے روز میں روزے میں روزے میں رہ کر روزے میں ایک مل جس میں ستر ہزار بار پڑے تو دشمن فتح پاؤ گے اس میں تو پہلے صرف ستر تھا اب اس میں فرماتے ہیں ستر ہزار بار پڑھے ہاں جی جو کوئی تین روز روزہ رکھے اور چوتھے روز میں رو ہاں جی یعنی <coughs> کہ چوتھے روزے میں ایک مجلس میں یعنی چوتھے روز پہ آپ الگ لکھا ہے کہ اس میں پھر ایک مجلس میں ستر ہزار بار, بار پڑھے تو دشمن برفتح پائے گا اور یہ تو صفحت جو ہےویزات کی مشہور کتاب ہے حرز سلیمانی کی صفحہ نمبر ایک سو باون پہ یہ جو ہے نمبر فرماتے ہیں کتاب مصباح ہے کفہمی ہے عربی کتاب ہے عربی زبان میں ہے اسما الحسنیہ کے اس کے اندر ایک چیپٹر افسہ بیان ہے فرماتے من زکر ہو سکین مرتً دفاع اللہ شر ظالمین فرماتے جو کوئی اسے مقدس و ستر مرتبہ پڑھا کے جس میں روزے کی شرط دی ہے ہاں جی ہوسر مرتبہ جو ہے اس اس مقدس کو پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ظالمین کے شر یعنی ان کے ظلم و کو دفاع کر دے گا اور آپ کو ظالم کے شر سے بچائے گا تو یہ جو ہے اس, اس مقدس کے اصاف بیان کیے ہیں ظالم یقینی بات ہے انسان کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے دشمن ہو ناانصاف دشمن ہو خصوصاً ظالم دشمن ہو وہ انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اس کے شر سے ہر کوئی اللہ کے انبیاء نے بھی جو ہے ان سے پناہ مانگا ہے کے پھر ان کی ماتم فرما من کل متقبری لا مساوی فرمایا اللہ میں ہر اس متکبر شخص سے درگاہ میں پناہ مانتا ہوں جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے یقینی بات ہے ظلم سطح ویر کا شاہ کرتے ہیں اللہ کے کمزور بندوں پر ہاں جس کو جو حکامت پر ایمان نہیں ہے جس کو خدا سے نہیں ڈرتے ہیں حکامت سے نہیں ڈرتے ہیں قیامت کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں اللہ نے قرآن باب میں ظالم لوگوں کے لیے جو وارننگ دیا جہنم کی جو وعید سنایا جہنم سے آنکھ ڈرایا سے ہاں وہ ان چیزوں سے نہیں ڈرتے ہیں اس لیے جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں لہٰذا ایسے لوگوں کی شرط سے تو ہم یہی لائن بھی اللہ کی ظلم میں پناہ ہے ہم تو ایسے کمزور لوگ ہیں ہاں جی لہٰذا یہاں فرمایا البتہ یقیناً صرف ایک دفعہ پڑھنا یقیناً مرادنی ہے انسان جس کا دشمن ہے دشمن کی شرح سے نجات پانے کے لیے ہمیشہ پڑھتے رہیں باغی وہ دشمن جو آپ کے پیچھے پڑھا ہوا آپ کو عزیت دے رہے ہیں آپ کے خصے پہ آپ کو پیک کے ہر طرف سے آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں آپ کو کیسز میں ڈالتے ہیں آپ کو ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی شر سے بچنے کے لیے اس کتاب میں فرمائے مصباح کا فہمی کے شہصفہ نمبر چار سو اٹھتر پہ <تصفح> فرمایا جو کہ اس, اس مقدس کو ستر مرتبہ پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے ظالمین کے شر یعنی ان کے ظلم و کو دفع کر دیا چوتھا فرماتے ہیں جو کہ اس, اس مقدس یا خافظ ہاں جی یا خافظ ہماری اس کے شع و برکات بیان کر رہے ہیں جو جو کہ اس مقدس یا خافظ کو کثرت سے پڑھا کریں اس کتاب میں فرماتے ہیں کثرت سے پڑھا کریں جتنا جی ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہاں جی پھر کسی ظالم کے خلاف دعا کریں اس جسم کو آپ سے جو ٹائم ملتا ہے فرصت ملتا ہے حوصلہ آپ کا ہوتا ہے اس پڑھیں کثرت سے ہاں جی پھر جو ہے ظالم کے خلاف جو ہے پھر کسی ظالم کے خلاف دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے گا یہاں تک فرمایا پر ایک ظالم واقع جو ہے آپ کو وہ سب سے ظالم ہو آپ مظلوم ہو سچ مچ تو اس فرماتے کثرت اس مقدس کو پڑھیں پھر اس کے حل دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرنے کا نیج و جیسے خصوصیت بیان کی پانچواں فرماتے ہیں جو کوئی اس اس کے وفق یعنی اس کا جو چارخانہ ہے اس کو نقش بھی بولتے ہیں تعوضات کے سلامیز میں جفر کے سلام اس کو وفق میں بولتے ہیں اس میں آپ کو چرخانہ بیچ رہا ہوں جو کہ اس کے وفق یعنی نقش مخصوص کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو کبھی وہ شرمندگی اور ظوف و ناتوانی کا شکار نہیں ہوگا اور ہمیشہ اللہ کی طرف منصور اللہ کی طرف سے منصور ہوگا یعنی اللہ کی طرف سے اسے مدد ملتا رہے گا ہر مشکل وقت میں ہاں جی اور اس کا یہ مخصوص وفق آپ کو بیچ رہا ہوں تو اس کی بھی یہ جو ہندوساں ہے جتیں ماتیں ہیں جو کوئی اس کے وفق یعنی نقش مخصوص کو لکھ کر اپنے پاس رکھیں تو کبھی وہ شرمندگی ہاں جی اور ظف و ناتوانی کا شکار نہیں ہوگا دشمن کے مقابلے میں اہم کاموں میں کسی ہاں؟ بھی مشکل بات میں آپ ذوف کا شکار نہیں ہوگا اور ہمیشہ اللہ کی طرف سے منصور ہوگا یعنی ہمیشہ آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہوگا اللہ اپنی مدد سے آپ کو نواز سے رہیں گے جو کہ اس نقش کو اس وحف کو اپنے پاس رکھیں تو اس سے مقدس کے جو ہے یہی پانچ حضرت ورکہ لکھا ہے الحافظ جلال جلالو کے ہاں جی اس کے وف کو بھی میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں گا انشاءاللہ تو یقیناً جو ہے میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں یہ جو اسماع الحسنہ کے بارے میں ہر چند جو ہے اس پر جتنے علماء السلام نے شروع لکھے ہیں وہ سب مجھے دسترست نہیں ہیں میں صرف ایک آئیڈیا دے رہا ہوں اور آنے والے علماء کے لئے نسل کے لیے جو اس کے بہتر شرح لکھنا چاہیں تو یہ چند کتاب جو چار پانچ کتاب میرے پاس جو مجھے دستیاب تھا نسبتا مصنط اس باب میں تو ان سے میں سے وعدہ کر کے آپ لوگوں کو یہ توضیحات پیش کر رہا ہوں تو یقیناً جو ہے یہ جو پانچ چھ خصوص فیوض و برکات اس, اس مقدس الخافی جو اللہ تعالیٰ کے آسمال الحوسنہ میں سے ہیں لکھا ہے یہ یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان آسمال الحسنہ کی جو ہے فیوز و برکات کے بحر لا ساحل سے ہاں جی اس عظیم سمندر میں سے ایک قطرہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کے آسمال حوصنہ کی جو فویوز و برکات بہت زیادہ ہے اور یقیناً جو لوگ ان آسمات سے ہمیشہ ورد زبان رکھتے ہیں اور ساتھ ہی تغوی الہی اختیار کرتے ہیں ہاں جی ہم محرمات الہی سے سختی سے بچتے ہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے ہیں واجبات فرائض پر سختی سے عمل کرتے ہیں اور اس کی ایمانیت بھی درست ہے اس میں کسی قسم کا شرک شیک کوفر نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں پر ایمان لانے کا حکم کیا اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے اس کے بعد پھر یہ آسمال ہوسنا پڑیں گے تو ان کو ان پر ان کے آثار زیادہ جو ہے روشن ہوں گے وہ ان کے فیض و برکات سے زیادہ فیضیاب ہو سکیں گے ہاں جی اللہ تعالیٰ کی جو ہے مقدس آسمان سے فیض ہونے کے لیے ان سے فیض پانے کے لیے اب سام چیزیں انسان متقی ہو پرہیزگار ہو باٮٔمان ہو ساب تغوا ہو ہاں جی ایک سوال انسان اور پوری آسمان کے معنی وحم کو صحیح ذہن میں رکھ کر اس ان نا آسما کی وسعت اور عظمت کو اور اللہ تعالیٰ کی جلال اور جمال اور کیوریائی کو مد نظر رکھ کر ان آسما زبان کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کو بہت فیضات سے نوازتے ہیں برکات سے نوازتے ہیں اس میں شکنی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوما الحسن کی برکت سے ہمیں جو ہے فیضا ہونے کی توفیق عطا کرے اور ہماری ہر مشکل ان آسما کی برکت سے دنیاوی اور غروبی ہر مشکل آسان